تو سیفن شریف کی بات ہو رہی تھی حضرت لال شہباز کلندر کی درگاہ اور تبرکات کی زیارت کر کے میں باہر آیا اول شب کے اندھیرے پر بے شمار کمکموں کی روشنی غالب آ گئی تھی رات آئی تو اپنے ساتھ اور رونق اور چہل پہلے لیتی آئی دکانیں جگمگا رہی تھیں اور ہوٹلوں اور توام خانوں میں پتیلیاں کھنک رہی تھیں اور نان بائی اپنے بڑے بڑے ہاتھوں پر نان بڑھا رہے تھے میں ایک ہوٹل کے ملازم محمد جعفر سے باتیں کرنے لگا اور ان سے پوچھا کہ یہاں ایسے ایسے کتنے ہوٹل ہیں ادھر کم سے کم بھی نہیں یہ تو پندرہ سولہ ستارہ ہوٹل ہوں گے اور سب بہت بڑے بڑے بڑے بڑے ہوٹل ہیں یہ کیوں ہیں یہاں اتنے بہت سے ہوٹل ادھر مسافر لوگ بہت آتے ہیں پردیسی آدمی ہیں آتے ہیں ادھر سب ان کو سہولت کے لیے ان کے رات دن آتے رہتے ہیں رات کو, رات کو بھی آتے ہیں دن کو بھی آتے ہیں ان کو کھانے پینے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے آپ کا ہوٹل یہ ہوٹل کتنے بجے تک کھلے رہتے یہ ہوٹل ساری رات کھلا رہتا ہے ہاں دن کو سارا دن بہت شکریہ آپ کا مہربانی, مہربانی اچھا تو یہ آپ پہلے ہی بتائیے آپ کا نام کیا ہے میرا نام رحیم بشخ رحیم بخش صاحب آپ یہاں درگاہ میں کیا کرتے ہیں ہم کاروبار کرتا ہے اندر چائے وائے لوگ منگاتے ہیں کرتے بار والی کرتے پارسل ہمار کو کمیشن ملتی ہے ایک روپے پہ چار نے کمیشن ملتا ہے ہم کو ایک سو ٹکلی چلائے گا ہمارے کو پچیس روپے مالک دیں گا ایک سو پہ ملتا ہے ہمارے کو یہ کافی ہے یا کم ہے یہ ہمارے بس ایسا روز روزگار ہو جاتا ہے چالیس پینتالیس روپیہ روز ہو جاتا ہے ہمارا گزر اچھا ہوتا ہے ہمارا اور لوگوں کو کھانا وانا ملتا ہے اندر لے کے دیکھتا ہے پہلے ہمارے تو مینیجر نے منع کیا تھا پہلے بول رہا تھا تو اندر نہیں آؤ باہر والے سارے پھر کوشش والا مہربانی کیا تو ہمارا روزگار ہوتا ہے اندر اوقاف والوں نے منع کر دیا تھا کہ باہر سے کھانا نہیں لا سکتے ہاں پہلے ہمارے کو منع کیا تھا اس نے ابھی جو لال سے مہربانی تو ادھر بدماش بدماش, بدماش بہت آتے پردے سے آتے پر لوگ پھر ادھر ہوٹل پہ کام کرتا ہے وہ بدماشی کرتے پھر اس لیے اس نے منع کر دیا پھر ابھی ہم چلتے اندر لوگوں کو روٹی بوٹی دیتا ہے ایسے, ایسے لوگ یہاں آتے جو ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں ایسے بھیجنے کے لے جا جاتے ہیں ایسے شوبازی کرتے دربار میں لیکن اس لیے نے منع کیا تھا ہوٹلوں کے سے گفتگو کرتے کرتے میں اہل شہر میں گھول मिल گیا سیون شہر کی باتیں ہونے لگیں عجیب و قریب شہر ہے یہاں کوئی صنعت نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے سرکاری دفاتر بھی نہیں ہے یہاں کی ساری معیشت کا دار و مدار زائرین پر ہے جو خدا جانے کہاں کہاں سے کھینچے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر روز دس ہزار افراد سیون آتے ہیں میری ملاقات ایک نوجوان صفدر سے ہوئی جو سیون میں رہتے ہیں البتہ حیدرآباد کے پولی ٹیکنک میں تعلیم پاتے ہیں میں نے سرزر سے پوچھا کہ شہر میں روزگار کی کیا حالت ہے یہاں کے کی نوجوان کیا کرتے ہیں جی ان کا وقت جو ہے کہ یہاں پہ کوئی روزگار کیسی کوئی میل وغیرہ ہو جہاں ان کا ٹائم لگا رہے لیکن یہاں پہ کوئی نہیں یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ گاؤں کا علاقہ ہے یہاں پہ بہتوں نے ایسے اپنی زندگی برباد کر دی ہے اور ہمارے شہر میں نشے وغیرہ اور یہ بہت ہی عام ہو گئے ہر نوجوان جو ہے نشہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اس میں اس کا ٹائم بگڑ جاتا ہے اور یہاں پہ جو کرم بورڈ یہ وغیرہ جو کھیل جو شہر والے کھیل ہیں وہ بھی یہاں پر ہمارے گاؤں میں پہنچ چکے ہیں جس سے نوجوان کھیلتے ہیں اور اپنا سارا ٹائم ادھر ہی لگاتے ہیں پیسہ بھی لگاتے ہیں جی بالکل یہاں کرم بورڈ کرایہ جی وہ بیٹھ کماتے جتنا نہیں جتنا وہ خرچ کرتے ہیں پھر وہ آپ خود ہی سوچتے ہیں وہ کہاں سے لاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے پھر پہلی ملاقات عبد العزیز صاحب سے ہوئی پہلے کبھی شہر کے پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اب ایک درگاہ کے گردی نشین ہیں ان کا خاندان سات سو سال سے سیون میں آباد ہے میں نے عبدالعزیز صاحب سے پوچھا کہ آپ استاد رہ چکے ہیں اس شہر کے اکثر نوجوان آپ کے شاگرد رہے ہوں گے مجھے بتائیے کہ وہ کس حال میں ہیں نوجوان لوگ اکثر اوقات روزگار کے متلاشی ہیں یہاں روزگار کی بہت قلت ہیں یہاں تو اگر حکومت چاہے تو کئی کارخانے بھی بن سکتے ہیں لیکن ان پہ کوئی بات بڑی کی ہے وائدے بڑے بڑے کیے ہیں لیکن ان پہ ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا ہے اس لہٰذا یہاں ان کے آدمی بہت ایسے ہیں کہ وہ بچارے بے روزگار ہیں منشیات کا یہاں کاروبار کھلے عام چل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے خاص کرے ہیروئن کا تو کاروبار جو ہے جس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے ہتھیار بھی ہمارے پاس یہ جو ابھی افغان آئے ہیں تو یہاں ہتھیار دیہاتوں تک کھلے چل رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے بعد عبدالعزیز صاحب نے ایک تازہ واقعہ سنایا اور شاید تاریخی واقعہ جو انتظامیہ کی کارکردگی کی تصویر کھینچتا ہے کہنے لگے پہلا موقع یہ ہوا ہے کہ ابھی 4 روز ہیں کہ ہماری درگاہ کلندرلہ شباب اس پہ کم از کم بارہ گھنٹے پانی پینے کے لیے نہیں تھا یہ پہلا پوری زندگی میں ہم کو یہ پہلا ہی موقع ہوا ہے کہ درگاہ شریفی پانی نہیں تھا سیون شہر خود مجھے بہت اچھا لگا اپنی زیارت زیارتگہوں اور عمارتوں کی وجہ سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی بہت جیتے جاگتے لوگ تھے جس روز میں وہاں تھا اسی روز دنیا میں سب سے لمبے قد والے صاحب آلم چننا کی شادی بھی تھی اس کی بڑی دھوم تھی جب آلم چنہ کا نام گنس بک آف ریکارڈ میں چھپا اور اس تصدیق کے ساتھ کہ دنیا میں سب سے بڑا قد انہی کا ہے تو دنیا میں ان کی سب سے زیادہ شہرت بھی ہو گئی اسی لیے اس روز ان کی شادی میں دنیا بھر سے مہمان آئے ہوئے تھے ان کے گھر کے دالان میں بڑی بڑی اونچی اونچی چارپائیاں بچھی تھیں سارے مہمان ان اونچی چارپائیوں پر بیٹھے تھے اتنی اونچی تھیں وہ کہ ایک عالم چنا کے سوا سب کی ٹانگیں ہوا میں جھول رہی تھیں میں نے اپنی پلاؤ اور قورمے کی پلیٹ چار پائے کی ادوانوں پر رکھی اور خود دولہا سے باتیں کرنے لگا میں نے کہا کہ عالم چرنا صاحب آپ قد کے حساب سے دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہیں آج آپ کیا محسوس کرتے ہیں کیا یہ شادی بھی دنیا کی سب سے بڑی شادی ہے ہماری دنیا سے سب سے چھوٹی شادی ہے کیونکہ آآ آآ یہ شادی جو ہوتی ہے ایک رسم ہوتی ہے ایک اپنے اسلام کے طور پہ سنت ہوتی ہے اور ہماری آج کا دن ہمارا خوشی کا دن ہے آپ کی جو بیگم ہیں ان, ان, ان کی قد و قامت کیسی ہے وہ عام جو لوگ کہتے ہیں عام لڑکی جو ہوتی ہے کیسے ہی آپ کیا چاہیں گے آپ کے بچے عام لوگوں جیسے ہوں گے ان کا بھی قد نکلتا ہوا ہو تو آپ خوش ہوں گے وہ تو قدرت کی بات ہے کسی کو بڑا کرے کسی کو چھوٹا کرے یہ تو اللہ کا شان ہے آپ کیا چاہیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جیسا وہ ہمارا جتنا ہمارے اللہ نے عزت کیا نام رو کیا ہے پورے ورلڈ میں ہمارا بیگم نام ہے اور ہمارا بچہ ہماری دعا ہے کہ بچہ بھی ایسے ہو جائے تاکہ ہمارے بنیاد رہے آپ کی بیگم تمام گھر کے کاموں سے واقف ہیں یا آپ اپنے ملازم رکھیں گے نہیں وہ تو دیہات کی لڑکی ہے وہ ہر کام سے واقف ہے اور جیسے ہمارا دیہات کے لوگ رہتے ہیں یا جو سسٹم ہے جو بھی ہے اسی حساب سے اس کو رہنا ہے آج کل جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں لوگ روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہیں آپ نے کچھ خیال رکھا ہے میں غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں غریب ہوں ہمارا اتنا حرام کے پیسے نہیں ہے کہ میں ایسے بہوں جیسے جتنی اپنی है ہوتی ہے اپنا ہوتی ہے اسے میں اپنے زندگی بسر کر سکتا ہوں اور لوگ لوگوں کے پاس فالتو پیسے ہیں ہمارے پاس اپنے خون کے پیسے جو تنخواہ سے گزارا کرتے ہیں اور اسی سے میں آپ اپنی شادی بہت سادگی سے کریں بالکل سادگی سے کریں آخری بات بتائیے کہ آپ کی ہونے والی بیگم آپ کی دلہن اس شادی سے اس رشتے سے خوش ہیں اگر خوش ہیں تو اس لیے شادی ہو رہی تھی آلم چننا کے ہاتھ لے ہوئے ہم نے دعائیں خیر کی اور وہ رات سرکاری مہمان خانے میں گزاری اگلی صبح ہمیں حیدرآباد لوٹ جانا تھا خیال تھا کہ دھوپ اور گرمی بڑھنے سے پہلے نکل چلیں گے مگر ہمارے میزبانوں کا اصرار ہوا کہ درگاہ سے قریبی تعلق رکھنے والے عزت علی شاہ صاحب سے ضرور ملاقات کریں ان کے بزرگوں کا تعلق بھی درگاہ سے تھا ان کے بچوں کا تعلق بھی ہوگا وہ اس روز ایسی شفقت سے ملے جیسے میں بھی ان کا بچہ ہوں حضرت شہباز کلندر کو بار بار شہنشاہ حضور کہتے تھے ملک میں نظم و ضبط کی بگڑتی ہوئی صورت حال پر بات چل نکلی کہنے لگے جہاں تک آج کل کے حالات کا ہے سلسلہ تو میرا ایمان ہے میں نے دیکھا ہے آج کل آپ نے سنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی فسادات پھیل رہے ہیں تو میں اپنے خدا کو حضول ناز جان کر بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب بھی ایسی بحالات پیدا ہوتی ہیں تو شہن شاہ حضور کو بڑا اضطراب ہوتا ہے اور اللہ کے حضور میں دست بدعا ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی کشت و خون جو ہے وہ بند ہو جائے آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں مثلا فسادات یا کشت خون تو شہنشاہ حضور کو استراب ہوتا ہے یہ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں یہ ایک دل کی بات ہے دل ہی دل کو سمجھ سکتا ہے ظاہری آنکھیں ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے میں بہت کچھ جاننے کا مشتاق تھا میں نے عزت علی شاہ صاحب سے پوچھا کہ سنا ہے شہشاہ حضور کے اب تک سات سو تیس ہو چکے ہیں پرانے زمانوں میں میں شرکت کے لیے لوگ کہاں کہاں سے اور کیسے آتے تھے انہوں نے بہت دلچسپ باتیں بتائیں ہمارے آبا اجدہ بزرگ بتاتے تھے کہ لوگ افغانستان سے ایران سے پشاور سے کندھار سے ایون مسکت عمان سے آیا کرتے تھے اونٹنیوں پہ گھوڑوں پہ قافلے لے کر آتے تھے وہ وہاں سے نکلتے تھے اپنے ایک خاص موسم میں سفر کرتے تھے اونٹوں کو یا گھوڑیوں کو وہاں سے نر ملا کر چلتے تھے اور وہ یہاں آ کر بچے دیتی تھیں یعنی پورے بارہ مہینے سفر کیا کرتے تھے یہ تھا ان دنوں میں عالم سفر کرنے کا آج کل تو یہ حالت ہے کہ اچھا وہ جو لوگ بارہ مہینہ سفر کرتے تھے تو ان کو چھ آٹھ مہینہ پھر یہاں جو ہے سکونت کی ضرورت ہوا کرتی تھی تو یہ تھا ان کی عقیدت کا حال کہ بارہ بارہ مہینے سفر کرتے تھے چھ چھ مہینے دس دس مہینے یہاں ٹھہرتے تھے پھر سفر کو شروع جاتا ہو جائے کرتے تھے شہر بھر کے لوگ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ محکمہ اوقاف والے درگاہ کی دیکھ بھال نہیں کرتے اور شہر کے حکام شہر کی حالت درست نہیں کرتے میں نے عزت علی شاہ صاحب سے اس شکایت کی تصدیق چاہی اور پوچھا کہ درگاہ کے انتظام کا کیا حال ہے اوکا کی طرف سے درگاہ کی کوئی خاص مینٹیننس نہیں ہو رہی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس پورے شہر کی مینٹیننس نہیں ہو رہی اس میں جو ہے اس میں بھی یہی بات آئے گی کہ یہاں باہر کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں میرے خیال میں تقریباً پانچ آٹھ دس ہزار آدمی روز ظاہر نہ دس ہزار آدمی اور دس ہزار آدمیوں کا بندوبست کرنا ان کی صفائی کرنا ان کے لیے اور کوئی جو ہے خیال رکھنا لوکل کاؤنسل سے اوقاف کے بس کی بات نہیں آخر میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ کر فرمائیے کہ اس حالت زار کے بارے میں خود حضرت شہباز قلندر کیا محسوس کرتا ہے میں یہاں تک یہاں کے لوگوں سے شاہ شاہذور کا پیار ہے میں کئی لوگ دیکھتا ہوں جو زیارت تک نہیں جاتے مجھے ایک بزرگ کا قصہ یاد ہے تقریباً یہ کوئی آٹھ دس برس کی بات ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ایک بزرگ شہنشاہ حضور کے حضور میں گئے زیارت کے لیے جیسے مراقبے میں جا کر بیٹھے تو حکم ہوا کہ تم میرے شہر کے تانگے والے کو ناراض کر کے ایک غریب تانگے ساری ایک غریب ٹانگے والے کو ناراض کر کے پھر میرے پاس آئے ہو مجھ سے فیض لینے جاؤ پہلے اس کو منا کے آؤ وہ بزرگ صاحب جیسے ہی باہر نکلے بڑے پریشان سخت اضطراب میں اور پوچھ رہے تھے کہ بھئی فلاں کالے گھوڑے والا تانگے والا جو ہے وہ کدھر ملے گا بھئی وہ دبلا پتلا جو ہے تانگے والا تھوڑی سی داڑھی رکھی ہے یعنی اس کے وہ بتا رہا تھا کیا کہیں گے نشانیاں نام تو نہیں آ رہا تھا اس کو آخر اس نے جا کر اس کو لیا اور کہنے لگا بابا میں نے صبح تم کو تین روپے کے بجائے دو روپے دی ہیں اور تم ایک روپے نہ دینے کی وجہ سے مجھ پہ ناراض ہو تو چلو میں تم کو بھی پانچ روپئے دے رہا ہوں تم ذرا کی اپنی جو وہ ختم کر دو تو یہ ہے ایک, ایک غریب تانگے والے کے لیے شہنشاہ حضور کی محبت اپنے شہر کے لیے شہنشاہ حضور کی محبت کی باتیں ہو رہی تھی عزت علی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ سیون آنے والا ہر شخص شہنشاہ حضور کی مرضی سے یہاں آتا ہے اور انہیں کی مرضی سے یہاں سے جاتا ہے کچھ دیر بعد شاہ صاحب نے مجھ سے پوچھا اب دوبارہ کب آئیے گا میں نے کہا میں کیا جانوں آپ شہنشاہ حضور سے پوچھ کر مجھے بتائیے ہم لوگ اس خیال سے محسوس ہوتے رہے کہ میں صبو کے واپس نہ جا سکا اور لوٹنے میں جو تاخیر ہوئی تو یہ بھی شہنشاہ حضور کی مرضی سے ہوا اٹھتے اٹھتے دوپہر ہو گئی مجھے بہت پیار سے رخصت کیا گیا مگر میں پریشان تھا کہ آباد پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو جائے گی میری کار حیدرآباد کی سمت لوٹ رہی تھی کہ ایک جگہ ویرانے میں لوگوں کو سراسیما کھڑے دیکھا پولیس والے اور وردی پوش رینجلس جنگلوں سے نکل کر باہر آ رہے تھے لوگوں نے بتایا کہ یہ ڈاکوں کا پیچھا کرتے ہوئے گئے تھے ڈاکو صبح کے وقت یہیں سڑک پر کھڑے تی جاتی گاڑیوں کے مسافروں کو لوٹ رہے تھے کسی نے مجھ سے کہا آپ تاخیر سے آئے بچ گئے نہیں میں نے کہا میں بچا نہیں مجھے بچایا گیا ہے <تصفح>